عما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فقال الله تعالى واركعوا مع الراكعين الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله العظيم لوگی آخری پنکھے کو بند کر دیں گے پانچ چل رہا ہے محترم بزرگ اور یہ بات تو بغیر شک و شبہ کے ہے اور پکی ٹھکی ہے اور گزشتہ زمانے کے حالات نے ثابت کی ہوئی ہے کہ اصل کامیابی خا دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو موت تو دین میں ہے اور زمین کے حالات دیکھیں تو آپ کا سب سے زیادہ جو اتباہ کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے وہ پیغمبروں کا اتباہ کرنے والے ملیں گے دانشوروں کا لیڈروں کا ریفارمروں کا فلاسفروں کا بادشاہوں کا طریقہ آپ کو زمین میں چالو نظر نہیں آئے گا یہاں تک کہ وہ پہلے پیغمبر جن کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں تب بھی ان کے پیروکار آپ کو مل رہے ہیں اگر ایک چیز کامیاب نہ رہی ہو اور فائدہ نہ دلاتی رہی ہو اور انسانوں کے مسائلوں سے حل نہ ہوئے ہوئے ہوں تو خامخوا اس کو نہیں اختیار کیا جاتا ہے انسان بڑا ہوشیار ہے یہ جد منفیات اور دف مذرت کا بڑا قائل ہے فائدہ کے حاصل کرنے کا اور نقصان سے بچنے کا بڑا قائل ہے سیچ دیے اپنی استعداد اپنا وقت اپنی قوتوں کو کبھی اس چیز پر ضائع نہیں کرتا جو اس کو فائدہ نہ دیتی ہو اور اس کو نقصان سے نہ بچاتی ہو غلط شدہ یہودیت ہے مذہب ہو چکی ہے اور تحریف ہو چکی ہے اس میں لیکن آپ کو یہودیت کے ایسے رقار مل رہے ہیں مذہب ہو چکی ہے عیسائیت تو رات کا طالیبار کا نام و نشان نہیں رہا ایک بڑا طبقہ آبادی کا آپ کو ملنا ہے اور مسلمانوں کو دیکھیں زمین کا نقشے پر نظر ڈالیں اس وقت سب سے زیادہ آزمائش میں اور تکلیف میں اور مصیبت میں مسلمان ہیں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں کے ڈاکٹر صاحبان بوسنیا سے سائیکل سے کانفرنس کر کے واپس آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بوستے کے مسلمانوں نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ جا کے دنیا اسلام کو آگاہ کرو کہ ہم پر امن قائم کرنے کے لئے جو اقوام متحدہ کی فوج اتاری گئی ہے تو یہ فوج دراصل امن قائم کرنے کے لیے نہیں اتاری گئی کہ ہوا یوں ہفتہ وار اتوار کے دن یا چھٹی کے دن یا خاص خاص دن یہ صرف لوگ ہم پر حملہ کرتے تھے جس طرح کے شکار کھیلنے کے لیے شوقیہ لوگ جاتے ہیں اور کچھ کو مار کر کچھ کو پریشان کر کے زلیل کر کے یہ واپس ہو جاتے تھے جب یہ پٹے کچھ اہل علم کوئی سمجھدار لوگ کھڑے اللہ کے بندو ہم مسلمان ہیں ہم پر جہاد فرض ہے اور اللہ کی مدد ہے جہاد کے ساتھ اس سے نہیں ہو کیسے اٹھے کسی کے پاس ڈنڈا کسی کے پاس سریا کسی کے پاس بندوق پستول جو چیز مہیا تھی چھا سوڑی کو لے کر ہم نے ان پر حملے کیے اور جب ہم ان پر فتح پانے لگے ان کو دبانے لگے ان کو بگانے لگے تو اقوام متحدہ کی فوج آ گئی تو ہماری فتح کو شکست میں بدلنے کے لیے آئیے ہماری مدد کو نہیں آئے پھر وہاں کے آلات بتاتے رہے انہوں نے بتایا کہ جی ایک ڈاکٹر صاحب مردان کا تھا اس نے کہا جی وہ تو بالکل مردان والے آلاتے ہیں اتنی مسجدیں ہیں اتنی کریم مسجدیں ہیں اتنے مالے جیسے کہ مردان کی گلی پیچھے میں نہیں پھرتا ہوں. تو اور آلات سنا رہے تھے وہاں پہ اس نے ایک چھوٹا سا کتابچہ نکالا اور اس کتابچے میں بچوں کی ڈرائنگ کی بنائی ہوئی نمونے اس میں تھے کوئی پہاڑ بنائے ہوئے ہیں کوئی درخ لگے ہوئے ہیں کوئی دریا بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسا بچوں کا ہوتا ہے اگرچہ وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے اس میں مصوری کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے لیکن بچے کا ہوتا ہے آدمی کو بڑا پیارا لگتا ہے اپنے بچہ آدمی کا بنا کر دے دکھاتا ہے کہ جی میں نے یہ ڈرائنگ بنائی ہے اگرچہ وہ بہت ہی خراب ہوتی ہے کوئی اس کا معیار نہیں ہوتا لیکن وہ بڑی پسند آ رہی ہے تو دیکھی مجھے بڑی پسند آنے لگی تو خیر بچے کی آگے وہ ڈرائنگ ہوتی تھی کچھ پہاڑیاں بنی ہوئی کچھ درخت بنے ہوئے نہریں بنی ہوئی سینریاں بنی ہوئی اور آگے بچے کا چھوٹا سا مضمون آتا تھا تو یہ ایک یتیم خانے کا کتاب کیا تھا تو بچے کا مضمون آتا تھا اس میں لکھا ہوتا تھا کہ شام کا وقت تھا ہم کھانے پر بیٹھے ہمارے درازوں پر دستک ہوئی اور والد صاحب باہر نکلے وہ جب تھوڑی دیر اندر نہیں آئے ہم باہر نکلے دیکھا کہ صرف فوجی کھڑے تھے اور انہوں نے بندوق تانی اور تھوڑی دیر میں ہمارے والد صاحب کو ڈیر کر دیا اور یہاں تک کہ ہم وہاں سے بھاگے رات دن چلتے رہے پھر ہم کسی بنار پر آ چھوٹا بچہ آگے لکھتا کہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے بعد ہمارے والد صاحب بھی پہنچ جائیں گے میں پوچھا وہ کب آئیں گے وہ کب آئیں گے تو پھر جو ہے تو مجھے بتایا گیا کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے ہم سرکشت ہو گئے آپ تم یتیم ہو اور ہم زندگی میں ہی رہیں گے تو بس ایک تھوڑی سی مثال تھی اس کو جو تھا آدمی پڑ پتہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے انہوں نے وہ ڈاکٹر صاحب باندھ میرے تو کہتے آپ کے لیے کیا چیز خریدیں گی کیا چیز خریدیں گی ہزاروں ہزاروں روپے کی چیزیں خرید کر دینا چاہتے میں نے کہا جی باندھ میرے تو اتنے بدن میں دم ہی نہیں ہے کتنے چیزوں کو میں اٹھا اٹھا کر پھراتا رہوں جہازوں میں مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم تو دین کی بات کرنے کے لیے آئے تھے یہاں بس چاہیے صحیح اپنا کھانا پکاتے ہیں اپنا کھانا کھاتے ہیں لیکن فیط اور اس... اتنی ہے نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کی تکلیف کی بس بہت مبارک آپ کو ڈاکٹر شعیب صاحب سے میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک چیز مانگوں گا ضرور کہ یہ کتاب سے آپ میں لے جانا چاہتا ہوں تو بہت بڑی مصیبت پھنس گئے کہ میری بات کا انکار بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ کتاب سے مجھے دے بھی نہیں رہے تھے اتنا کی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی کی اتنا تالک بنا ہوا تھا اس کتاب پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ فوٹوسٹائٹ کا پیس کی دے دیں میں گے چلو فوٹو فوٹوسٹ دے دو کمل کامن دکھیا بچوں کا ایک پیغام تو ہمارے پاس موجود ہو گئے چارج میں یہ کر رہا تھا کہ پورے دنیا کے نقشے پر تجھ پر لوگ پھیل لے ہیں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت ایسا جائے گا کہ لوگ تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسے بلائیں گے ایک دوسرے کو جہاں پر بلاتے ہیں صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد تھوڑی ہوگی اس وقت فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہوگا لیکن تم میں وہاں عام ہو چکا ہوگا وہاں تم میں عام ہو چکا ہوگا پوچھا وہاں کیا چیز ہے کہ وہاں جو ہے یہ حب دنیا وکراہیت الموت دنیا کی محبت آ چکی ہوگی اور موت سے ہچکچاہٹ آ چکی ہوگی موت کا تو وقت مقرر نہ اس سے پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی ہاں بہت سارا سی بات آرو یہ کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ تکلیف میں پریشانی میں اور مسائل میں گھرے ہوئے اس وقت دنیا کے نقشے پر مسلمان ہیں اس جو کہا نا کہ بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر پہلا مثر کیسے جی؟ رحمتیں تیری رحمتیں ہیں تیری اویار کے کاشانوں پر رحمتیں ہیں تیری اویار کے کاشانوں پر بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر تو وہ عام قسم کو لمائک رام جیسے انہیں اس بات سے جو ہے تو کہا یہ بات تو کل کفر کو ہے جی یہ بات یہ جی تو کلمہ کفر ہے جی کہ اللہ پر جو اعتراض ہو رہا ہے اللہ کی مشیر پر اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہو رہا ہے تو ایک قسم کا بیدار کرنا ہوتا ہے آدمی کو کتنی مصیبتیں تجھ پر ہو رہی ہیں اس کا پھر جواب ہے وز محتم و نصارا تو تمدن میں ہنوت وز محتم و نسارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کس قدر گران تم پہ صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے دیکھنے میں اگر تم انگریز نظر آتے ہو تو تمدن رہن فین میں تم ہندو نظر آتے ہو ہوئے ایسے مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کیا یہودی شرما جائیں اور آسان سے تمہارا کسٹ ہے تمہارا کہ صبح کا تو تمہیں کتنا مشکل تمہیں نظر آتا ہے سی بات تو سمجھ لو کہ تو آپ کو ہم سے کب پیار ہے آپ کو تو پیار اور محبت نیند سے ہے خیر باوجود اتنی مشکلات کے پھر بھی دنیا کے نقشے پر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے یہ بدمشواری میں غلط بات پیش کیا کرتے ہیں کہ عیسائیوں کی ہے یہ ان کا جو عالمی پرفگنڈا جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ کا ایک پہلو یہ اس کی ایک شک یہ بھی ہے کہ اپنی تعداد کو زیادہ ظاہر کرتے اور ہماری کو کم کمجر کرتے ہندوستان میں ہم سفر کر رہے تھے تو نے پوچھا کتنے مسلمان ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ سولہ کروڑ مانتے ہیں ہندوستان کی حکومت سولہ کروڑ مانتی ہے اور حقیقت حال یہ ہے کہ وہ سولہ کروڑ سے زیادہ ہیں کے پورے پاکستان سے زیادہ مسلمانوں کی تازہ جناب زیادہ ہیں یہ بھی ایک سیاسی حربہ ہوتا ہے کہ کی دوسرے کو کم ظاہر کرو اور اپنے کو زیادہ ظاہر کرو کیونکہ کی جمہوریت کا دور ہے اتنے گھس پیٹ کر اور اتنے خوار ہو کر بھی مسلمان زیادہ ہیں تو ایک دفعہ ایک عائد پڑی میں نے مومنین جو ہیں یہ, مومن... مومن... یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں آگے ہیں ان سے پہلے ہیں اسی وقت فوراً درجل پر یہ بات وارد ہو گئی اس کو میں نے کہہ دیا کہ بوسیا واسیا کہ وہ مسلمان جن کی عورتوں نے اسکرٹ پہنے ہوئے ہیں اور ننگے پھر رہی ہیں کہ ان کو بھی جب کہا گیا کہ عیسائی ہو جاؤ تو جان تو انہوں نے دیے عیسائی نہیں ہوئے تو مجھے تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ اتنا گرا پڑا مسلمان جو ہے اس کے پاس بھی انبی اولا بلون فیم کا عقیدہ اور افس کا حال کسی نہ کسی درجہ میں کل میں موجود ہے اور ڈاکٹر صاحب نے اعتراض کیا کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا ہمیں کون سا دعویٰ ہم فصل ہونے کا یہ ہمیں کون سا دعویٰ ہے عالم ہونے کا ایک بار ذہن میں آئی تھی کہہ دی تھی علماء سے پوچھو تحقیق کرو مفسرین سے ارے <coughs> تو ٹھیک ہے تو الحمدللہ الحمد اللہ معاف کرے ہم کہا تو کہاں جال کے دور کے وہ بلے لیں جی جب کوئی نہ ہو جب ڈاکٹر کوئی بھی نہ ملے آدمی تڑپ رہا ہو تو کمپاؤڈر بے چارا انجیکشن لگاتا ہے ہاں جی جب کیا کیا جائے انسان کا مسئلہ تو حل کرنا ہے ہماری تو تین مثال ہے <coughs> تو خیر یہ تحقیق کرتا رہے, کرتا رہے, کرتا رہے. یعنی کہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ بات کچھ عرصے کے انہوں نے بتایا کہ تو جو بات کہہ رہا تھا وہ ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے کہ تو تو جو بات کہہ رہا تھا ٹھیک ہے صحیح ہاں جی احساس سب سے قیمتی چیزیں تو جان ہے نا ہاں جی جان سے آگے انسان کو کیا ہوتا ہے وہ لطیفہ سناتے ہیں ایک نا کہ ایک عورت کا بیٹا بیمار تھا تو دعا مانتے تھے کہ یا اللہ اس وجہ کا مجھے بیماری اور اس کو شپا یا اللہ مجھے بیماری اس کو شپا نہیں تو ملے گا کوئی شاید آدمی سن رہا تھا اس نے رات کو اپنے بدن پر گوند ملا اور مرغیوں کے پر جمع کیے ہوئے تو سب اپنے بدن پر اس نے اس گوند مٹکا دی اور جا دمکا اس کے گھر پر اور کہا اس نے کہا کہا میں اسرائیل ہوں لطیفہ ہے جی. کہ میں ذائل ہوں تو نے کہا کہ روح رنزول افیہ ہاں جی بیمار میں اور صحت مند میں تمیز کرنا ہے کہ بیمار میرا بیٹا ہے اور میں ٹھیک ٹھاک ہوں کہ روح اگر کپل کر دیئے تو روح کے کپل کریں گے تو دعا جو تھی وہ تو ایسے ہی زبان کے الفاظ سے آئیں یا سر پر آگے اس کی بات تو روح رنزول پہ بیمار کو اور صحت مند کو پہچان ہو گیا بھائی جی. مدرے کو اس کی روح پہلے کپس کروانے تو جان بہت پیاری ہے جب آج بھی اپنے گیتھے کے لیے جان تیار کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو یہی تو اللہ اللہ رسولوں سے پہلے تو جان سے بھی پہلے ہیں جان سے پہلے یہ حقیقت ہے کہ جو مومنین ہے اللہ رسول اس ان کا جو ہے یہ جان سے پہلے ابھی محنت نہیں ہوئی ہے لہذا یہ گندگیاں بےرہ رویاں خراب امال کوتاحیاں لگدش ہیں کبائر سوائر یہ وجود میں آ گئے ہیں لیکن ایمان نظر ہے تو وہ اوپر اوپر کی چیزیں ہیں یہ دھل دلا سکتی ہیں صاف ستھری ہو سکتی ہیں تو اور کسی چیز میں کوئی کشش کوئی فائدہ ہو تبھی تو اس کو لوگ اختیار کرتے ہیں تو اتنے گرے پڑے حالات میں بھی لوگوں کو کوئی اسلام کا ذہنی نفسیاتی معاشی معاشرتی اخروی کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے اس پر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو بات شروع میں نے یہاں سے کی تھی کہ یہ بات تو پکی ٹھکی ہے اور یہ بات تو بالکل ثابت شدہ ہے اور عالم انسانیت کی تاریخ نے اس کو واضح کیا ہوا ہے کہ انسان کی زندگی کا بدلنا اور اس کا کامیاب ہونا اور اس کے آلات کا درست ہونا اور اس کے فوائد کا تعلق اس کے مدرتوں سے اور نقصانات سے بچنا یہ تو دینی زندگی میں ہے سر کرام تو تھوڑا خرچہ پیڑ پر پتھر باندھنے کا ہے کزو خندق تک کا عرصہ پیڑ پر پتھر باندھنے کا ہے فتح مکہ اور پھر فتح اور ہنین کی فتح اور پھر فتح خیبر اس کے ساتھ ہی ہوئی ہے بس اس کے بعد تنگ دستی کے آلات نہیں رہے چھ ہزری میں فتح ہوا جی مکہ مکرما کتنی میں ہوا جی آٹھ ہزری میں فتح ہوا تو گویا تیرہ سال مکہ مکرمہ کے اور آٹھ سال جو ہے وہ مدینہ میں نوڑا اکیس سال کل مجاہدات کا وقت ہے باقی تو آفیت ہے راحت ہے آسودگی ہے غلبہ ہے کرو فر ہے مال و دولت ہے گورنریاں ہیں ہیں کرسیاں ہیں جی؟ ایک ایک ازار اور دو دو ہزار بکریاں تو امام حسن رضی اللہ عنہ, امام حسین اللہ تعاون تو خیرات کیا کرتے تھے کہا ایسے آدمی کو راستے پر گزرتے چائے پلا دی ہے کھانا کھلا دیا ہے ایک ایک دو دو ہزار بکریاں تو اس کو خیرات کرتے تھے تو مال کتنا ہوگا میں دو سو تو اضوام حسن جلد نے شادیاں کی ہیں ان بار خرچہ کتنا ہوا وہ بیک وقت تو نہیں ہے بیک وقت تو چار ہی جائے گا حقیقت جو ہے دھیری زندگی یہ مار پٹائی مرنا مارنا فاقے اور جو ہے یہ نہیں لاتے ہیں یہ تو ایک تھوڑا سا گروہ ہوتا ہے جس پر یہ بات آتی ہے جو اللہ کا چنا ہوا گروہ ہوتا ہے اور چنی ہوئے گروہ کو آپ کی بیاہ شادیوں سے اور آپ کے کھانے پینے سے اور آپ کی موٹروں بنگلوں سے زیادہ لطف اس میں آتا ہے یوں وہ گروہ ہوتا ہے پورمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صابق اکرام کی جماعت کے ایک گروہ اس وقت تک آپ کے ساتھ تھا جبکہ مجاہدات پریشانیاں فاقے اور پیٹوں پر پتھر باندھنے کے آلات تھے یہ اپنی قربانیاں پوری کر کے اپنا کام مکمل کر چکے ہیں یہاں تک کہ جب آسودگیوں کا اور آفیتوں کا اور راحتوں کا اور مال دولت کا وقت آیا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک گرو صاحب اکرام کا یہ رخصت ہو چکا تھا اور انہوں نے اپنے سارے ارمانوں کو اور اپنی ساری چاہتوں کو اور اپنی ساری چیزوں کو آخرت میں پورا کرنے کے لیے اٹھا رکھا تھا تجے سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے فارسی تو آپ فارسی سے فارغ ہو گئے چلو با اس میں جو چاشنی اور مٹھاس ہے وہ کہاں ہے فراق و وصل سے باشد رضائے دوست طلب فراق و وصل سے باشد رضائے دوست تلب کہ ہے باشد غیرو تمنا فراق یعنی جدائی وصل یعنی ملاقات جدائی ہو یا ملاقات ہو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ آپ متوجہ ہوں جی آپ کس طرح متوجہ نہ یہ تو بڑی نشہ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ فراق ملنا جدائی اور وصل ملاقات یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی تو دوست کی رضا کو ڈھونڈ کیونکہ اس سے سوائے اس کی ذات کے کسی اور چیز کا مانگنا ہے اس اور چیز کی تمنا کرنا اور خواہش کرنا یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے فوراق وسل سی باشد رضائے دوست طلب فوراق وصل سے باشد, باشد رضائے دوست طلب کہ حیف باشد ازر او تم لائے کہ حیف باشد ازو ریہو تمنا سائے اس, اس کے اور کسی چیز کی خواہش اور چاہت کرنا یہ تو بہت ہی افسوس کی بات سراک و وصل کی باشد رضائے دوست طلب کہ ہے باشد غیر چچن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا معم صاحب و رحمۃ اللہ ایک بیان بیان شیئر پڑھا کرتے تھے کہ سب سے توڑوں سب سے توڑوں پچھے تیری گلی کے ڈھور بٹور ڈھور جانور بیڑ بکریاں ہاں جی بڑی بڑی ماندار لوگ پرانے زمانے میں ہوتے تھے تو ان کی بیڑ بکریاں گلی کوچے میں میدانوں میں جنگلوں میں وادیاں پھر رہی ہوتی تھیں اور ان کے نوکر غلام جو ہوتے تھے ان کو جمع کر, کر کے لا رہے ہوتے تھے سب سے توڑوں تجھ سے جوڑوں تیری گلی کے ڈھور بٹور تو یہ جماعت جنہوں نے اپنی ساری چاہتوں کو تجھ کیا یعنی بند کر دیا اور ان کو اٹھا رکھا ادھر پورا ہونے کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک گور صاب کا ہے مصرح بن رضی مثبن عمیر کے لات بیان کر رہے ہیں کہ جب مدینہ منورہ دلوی کے لیے جگہ, جگہ لگے ہوئے وہ اوڑھ کر پھرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نوجوان ہے جو دو سو درم کا جوڑا پینا کرتا تھا یہ وہ زمانہ ہے جبکہ پچاس دھرم کا ایک اونٹ آیا کرتا تھا چار اونٹوں کی کتنی قیمت ہوئی جی؟ جی؟ جی؟ چار پچاس دو سو درم ہے ایک اونٹ کی پانچ سو درم پچاس گرم ہوتی تھی آج کل اونٹ کی قیمت ہے کتنی دن چلو بیس ہزار ہی لگاؤ صاحب آسان ہوئے تو چار اونٹوں کی قیمت کتنی ہوئی اسی ہزار کا ایک جوڑا پہننے والا تھی. تو ان کی والدہ نے کہا ہوا تھا کہ جب کوئی کپڑا نہیں آئے مدینہ منورہ میں تو سب سے پہلے دکانداروں کو کہا ہوا تھا کہ موسم کے لیے بھیجو گے اور جو نئی خوشبو آئے تو وہ بھی مسلم کے لیے بیچو گے ایسے شہزادے بنے پھرتے تھے اور پیسہ ہاں جی گی پوش ہوئے ہاں اور پھر جس وقت وہ ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے اور میں ہوئی ہے اور کیا چاہیے جنڈا تھامے ہوئے تھے ایک بازو پر تلوار لگی ہے تو وہ کٹ کر گرا ہے پھر دوسرے سے ساما ہے تو اس پر تلوار کٹ وہ کٹا ہے پھر دونوں کو اس طرح کر کے ساما ہے تیر مارا ہے جس وقت پر روح پرواز ہوئی ہے تب جھنڈا گرایا جیتے جی جھنڈا نہیں گرایا تو یہ وہ گروہ تھا اپنے ارمانوں کو کیا حجی سے میں آتا ہے کہ بڑھو کے جب حساب کتاب شروع ہوگا انسانوں کا ایک گروہ جنت کے دروازوں پر جا کر دستک دینا شروع کر دے گا ان سے گا جائے گا یہاں کترا گئے ابھی تو حساب کتاب ہو رہا تو ہمارے ساتھ کس, کس, کس قسم کا حساب کتاب ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہماری تلواریں ہمارے, ہمارے کندھوں پر رہی ہیں اور ہمارے ساتھ درا ہمارے کندھوں پر رہے کہ ایک یاد کا تقاضا آیا تو اس کے ہٹے گا دوسرے پر گئے تو دوسرے ہٹے سے ایک دن کا تقاضی آیا اس کی طرف گئے اسے فار تو دوسرے پر گئے ہمیں تو, تو اپنی خواہش اپنے ارمان پورا کرنے کا وقت ہی نہیں ملا ہے تمہارے سال کے اس قسم حساب کتاب سے جنت کا داروبہ پوچھے گا ان کے بارے میں کہ ایسا گروہ آیا ہوا ہے ایسی بات کہہ رہا ہے اس کے بارے میں ہم کیا کریں تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو ہے یہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے تو مالدار لوگوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ آدھا دن جو ہے یہ پانچ سو برس کے برابر ہوگا تو یہ تو ایک خاص گروہ ہے کاملین کا خواص کا اونچے درجے والے لوگوں کا جن کا مزہ و لطفی مجاہدات ہو گئے یہ ہمیں آپ کو کھانے پینے کے لیے کھانے پینے میں مزہ آتا ہے کے والے بندوں کو جو ہے سخت سے سخت علاج سے نپٹنے سے مزہ آتا ہے تو میں گزر رہا تھا کے جا رہا تھا آبر ملان صاحب کے گھر کی طرف چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک بالشتی ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ایک بالش کی دوسرے کو کہہ رہا ہے خاتز بالو اس کو مزہ آ رہا جتنا تیز بال آئے ہیں جی تاکہ اس کو مارے آگے سے دیکھے اس کا ذوق بنا ہے کرکٹ کا اب ایسے سہولت نہیں چاہ رہا خوب تیز بال چاہ رہا ہے تو ایسے لوگوں کو تو مشکلات و مسائد صحیح بدالبا ہونے میں چلنے میں لطف آتا ہے مسائل سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے مجھے ناکامیوں پہ عشک برسانا نہیں آتا ٹھیک ہے رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخت اندھیرا ہو سخت سردی ہو سخت بارش ہو اور میں تلوار ڈھال لیے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت میں کھڑا ہوں یہ رات مجھے اس رات سے زیادہ پسند ہے کہ میری نئی شادی ہوئی ہو اور اس رات میں مجھے بیٹا پیدا ہونے کی امید ہو واقعی ایک اللہ کے رستے کے مجاہد کو کہتے ہیں مزہ آ اس لیے کہہ رہا ہے یہ کوئی صحاب اسلام کی سیکھے صاحب, صاحب اکرام کے بارے میں کی جائے پل ہوم ادور سارے کے سارے معیاری لوگ ہیں ان کی نیت پر شک کرنا قرآن پر شک ہو جاتا ہے تو ایسی بات نہیں کہا کرتے جو بات حقیقت میں وہ کہا کرتے ہیں اور, سته سته کرنے اور ہی میں ست کرنے والے نہیں ہوتے جی ہمارے یہاں پشتم یہ ست کولو لو بل بل نہ کھولو بند خاص مغرب ہمارا نا کہ چائے خوب نا اس کی ہے اس کا اور دل میں نیت نہیں ہوتی ہے ست اس کو کہتے ہیں نیت نہیں ہوتی ہے ایسے ہی کہتے ہیں تو یہ تو جھوٹ ہو گیا اس لیے شریعت اسلامیہ میں سچ نہیں ہے سچ ہے وہ مولانا صاحب اور رحمتہ اللہ علیہ ساتھی آگے ہوتے تھے جتنے ساتھی بیاہ میں بیٹھے ہیں نا جی جتنے ساتھی بیاہ بیٹھے آپ کا سب کا کھانا ہمارے ساتھ ہوگا جی تو دل میں وہ پریشان نہ ہو کہ ہم کھانا کہاں کھائیں گے جی مودی صاحب تو بہت دمی تصویر کر رہا ہے جی اب ہم اس کو کیا پتہ ہے کہ کھانا ختم ہو جائے گا یا بیچ میں گئے تو اچھا رکیے پاتے ہی نا یا بات کہہ رہے تھے سچ سچ کرتے کرنا سچ نہیں کرنا اس جگہ گا کر دوں اللہ والا آپ کو دا ہوتا کی اور آپ کے پاس بہت اچھا مجبوری نا تو اس کو قبول کیا کرو کیا سچ نہیں ہے کیا کرتے سچ کیا کرتے خیر بات کیا تھی ہاں وہ دیا را رہا ہے اس میں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں تو شادی سے اور سے ملنے سے زیادہ دلچسپی آ رہا ہے ذوق بنتا ہے آدمی ذوق بنتا ہے وہ صاحبہ سارے ادول ہیں سارے معیاری ہیں ان کی کوئی بات جو ہے وہ فاسد نیت سے نہیں ہے بات کے آدمیوں نے حالات کو سمجھ نہیں رہا تو اس کو کوئی بات غلط نظر آ رہی ہو تو اس کی اپنی کمی کوتائی ہے ورنہ وہ اللہ اپنی ذات سے ودول ہے انہوں نے جو بات بھی کہی ہے وہ اللہ کی رضا کے تقاضے کے تحت کی ہوئی ہے خیر یہ تو ہے قربانیوں کا تھوڑا دور ہے سارے گرام وبا کا شکایت کیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انکری وسط آنے والی ہے آسانی آنے والی ہے لیکن مجھے تمہاری اس حال سے تو کوئی خطرہ نہیں ہو رہا وہ جس وقت مال و دولت آ جائے گا تو سے مجھے تمہارے ان آلات سے خطرہ ہے باقی؟ لیکن بطور مجبوئی، بطور مجموعی جو دین ہے اس کے اثرات آفیت راحت امن و امان امانتداری جانتداری کا معاشرے میں ہونا حفاظت کا عام ہونا ضرورتوں کا پورا ہونا معاشی آسودگی ہونا آپس محبت ہونا قانون کی منداری ہونا یہ باتیں وجود میں آیا کرتی ہیں اور جو اسلامی معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں اسلامی معاشرے میں والا مسلمان کو چھوڑیں مسلمان تو آفیت غلط اٹھا ہی رہا ہوتا ہے کافر بھی چین کی بانسری بجاتا ہے ماورا اور دوسرے چین کی بنسری بجانا مسلمان کے ساتھ میں نے نہیں کہا کہ اس بانسری منصوبہ نہیں کہنا چاہیے کافر <tapt> <tapt> بھی چین کی بانسری بجاتا ہے اور اس کو سارے حقوق حاصل ہوتے ہیں امن و مان کے اور راحت کے اور اپنے دنیا کی اور معاشی ترقی کے اور معاشی آسودگی کے سارے حالات اس کو مہیا ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنی حکومتوں سے زیادہ اسلامی حکومت بنانے کو ترجیح دیتا ہے اسپین کے لوگوں نے موسا بن نصیر رحمت اللہ علیہ شمالی افریقہ کے مسلمانوں کے گورنر کو خط لکھا ہوا تھا کہ آپ لشکر بھیجیں کیوں کہ ہم اپنے بادشاہوں سے نالاں ہیں اور تنگ ہیں آخری خط جس پر انہوں نے بالکل لشکر بھیجا ہے یہ کاؤ جولیاں کا خط ہے ایک نواب ہے کاؤنٹ جولیان بادشاہ وقت ہے جی وہ راڈرک ہے اس وقت راڈرک جس مسلمان گئے ہیں تو ڈالڈرک حکومت کر رہا تھا اور کاؤنٹ جولیان نے لکھا ہے کس حبیس انسان نے میری جوان بیٹی کو اٹھا کر زور سے ظلمن لے گیا ہے اور اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کا خاتمہ کر کے چھوڑوں لہذا اگر آپ کا لشکر آئے تو اس کی عوام میں تائید نہیں ہے قرائے کی فوج لڑے گی اور امام میں ستائی نہیں اور باقی دارک بن ریاض احمد اللہ علیہ جو گئے ہیں کشن کو جلایا ہے سیدھا مارچ کر کے میڈریڈ پر حملہ کیا دارخلا حالانکہ کی عام فوجیوں کو یہ ہے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس بناتے ہیں دوسری بناتے ہیں تیسری بناتے ہیں, ہیں مورچہ بندی ہو جی اور پھر جو سپلائی لائن جو ہے پیچھے برقع تک بہت رکھی جاتی ہے پھر لڑا جاتا ہے ری اللہ کے بندہ سپلائی لائن کو تو جلا کر کاٹ دیا ہاں جی اور بجائے یہ کہ لائن آف ڈیفنس بنائیں مورچے بنائیں اپنی سیدھے کو مضبوط کریں سیدھا دالت لا دیتے تو وجہ یہ تھی کہ ان کی سی آئی ڈی کی رپورٹ اور ان کے سارا ان کے جو آلات معلوم کیے تو ان کا اندازہ تھا کہ ملک میں کچھ بھی نہیں ہے بوس ہے بوس بس بوس کے اوپر پیر تک کر آگے بڑھنا ہے کیونکہ فسک و فجور ظلم و عدوان اور لوٹ خسوٹ لوگوں کے حقوق پورا نہ کرنا اس نے معاشرے کو ختم کیا ہوا ہے کیا ابھی آپ آب کے بیوروکریٹ اور سائنسدان اس پہ امریکہ سے سودی قرضہ لیتے ہیں وہ سارا قرضہ نکال کر اپنے ناموں پر بینکوں میں ڈال دیتے ہیں اور عام بےچارے یہاں کے رلتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہیں کہ ہم نے بڑی اچیومنٹ کر لی اے میرے بھائی تو سر کا کلہ تب بنا ہوا ہے کہ جب اس کلے کے نیچے پیر بھی ہے ٹانگیں بھی ہیں گٹنے بھی ہیں میدا بھی ہے پھیپڑا بھی ہے دل بھی ہے دماغ بھی ہے تب تو کلہ بنا ہے اس کے اوپر اگر میں سہ گیا ایک چیز ختم ہوتی گئی تو پھر تو کلہ نہیں رہے گا پھر تو کلہ نہیں رہے گا پھر تو ساتھ اس مال و دولت کے کافر کی غلامی میں ہوگا اور میں اتنے طرح کا آدمی تو اپنی مزدوری کر کے آ کر اللہ, اللہ کرے گا سب سے تکلیف ان کو ہوگی سب سے زیادہ ذلت ان کو ہوگی بیٹے سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید ہوئے ہیں اور جب انگریز داخل ہوا ہے تو امیر سادق جو کہ سالچی تھا جیسے فوج بندر کیا اور ساری سازش کی وہ مبارکباد کے لیے آگے جانے لگا تو سب سے پہلے اس سوار مار کے اسی گرد ان کو گرایا ہے کہ جو اپنے مسیدہ مسلمان کا وفادار نہ بنا تو اے کافر کا کیا وفادار بنے زیادہ رکھنے کے قابل چیز نہیں سادہ بار نے جل کر شہر کہا ہے جعفر از بنگالو سادق از دکن جعفر از بنگالو سادک از دکن ننگے دین ننگے ایمان ماں ننگ وطن بنگال میں سراج الدولہ کی تباہی کا ذریعہ میر جعفر بنا جس کا چیف سیکرٹری وزیر اعظم تھا میر سادک جیسا جی کوئی ایمان کوئی معیاری نہیں خیر یہ بات کیسے آ گئی درمیان میری <تصفيق> ہاں سب سے زیادہ ضرورت ان پر آتی ہے تو خیال ساری باتوں کے بعد جو بات کہنی ہے جو تین سیتیں میں نے پڑھی تھی وہ بات اس پر کرنی ہے کہ اللہ تعبارہ نے ایسی چیز دی ہوئی ہے کہ وہ تیرے لیے آرام راحت آسودگی عافیت عزت دبدبہ کمال غلبہ تہریلے حکومتنا تیرے کرنے میں ڈالنا گوردنیاں بڑی بڑی چیزیں ہیں ساری ترقتوں میں ڈرنا اس کے لیے ہے اس کو نامز کرنے کے لیے قربانیاں کرنی پڑتی ہیں اور خواص کا طبقہ جو ہے اپنی ساری خواہشات کو قربان کر کے کام کر کے گزر جاتا ہے اب یہ ہے اس چیز کا اصول جو ہے یہ کیسے ہو تو تین آیتیں جو میں نے پڑھی تھی وہ اس لیے پڑھی تھی کہ اس کے حاصل ہونے کی ترتیب ہے اپنی پہلی فضق کی رفک رحطن فا نصیحت کرو نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تصویر یہ تھی کہ آپ کی مجلس میں آنے والے لوگ نزول نازل ہونے والے قرآن پاک کو سنتے تھے آپ کے کلام کو سنتے تھے اور سننے کے بعد منوین جیسا ہے ویسا ہی زبر کی اس طرح اس کو محفوظ کر کے یاد کرتے تھے پھر یہ جانے والے لوگ سارا دن اس کا مذاکرہ کرتے تھے ایک ملا اسے اس نے کہا کہ آج حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ جی بیٹھا تھا کیا, کیا کیا فرمایا کہ یہ یہ فرمایا یہ یہ فرمایا دوسرے جگہ سارا دن اس کا یہ کام ہوتا تھا کیونکہ اس کے پاس چسکے کی بات ہی یہی ہوتی تھی نا جی جیسے ہم لوگوں کے پاس چسکے کی بات اخباریں پڑی ہوئی اپنا اپنا ذوق ہے کوئی تو قتلوں کی باتیں سناتا رہتا ہے کوئی بدکاریوں کی باتیں سناتا رہتا ہے وہاں جی فلان جگہ یہ ہوا فلان ہوا. جی کوئی روس امریکہ کی باتیں سناتا رہتا ہے کوئی طالبان کے لاج سنائے گا جہاد کا لاز سنائے گا کشمیر کے سنائے گا یہ اپنا اپنا ذوق ہوتے ہیں اس کے چسکے کی بات سنا رہا ہے. تو ان کا تو واحد چسکا یہ تھا کہ حضور کے پاس بیٹھیں اور آپ کی بات کو سنیں اور سارا دن اس کا چرچا کرتے رہے پھرتے رہے تو سارا دن کئی کئی بار اس کا مذاکرہ کر کر کے سنا سنا کے دوسروں کو یاد کرا کرا کے دکان میں کھیت میں گھر پر ہجرے میں مسجد میں راستے پر پانی کے کنویں پر ہاں جی کجولوں کے بار جہاں پر بھی ہوتے تھے اس کا چرچا کرتے رہتے تھے اس اکرام رضوان اللہ علیہ کو لکھنے, کو اس لکھنے کا لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا جو آج میں لکھی سرنے کا اور سرواز تھا لکھنے کا رواج اسی دور میں آیا ہوا تھا اور اس دور میں معذور دور پر بڑی حیثیت کے لوگ جو تھے وہ لکھنا نہیں سیکھا کرتے تھے کہ یہ منشیوں کا کام کہ صاحب جو ڈٹیکشن کرائے گا اور باقی یہ تصور تھا اور چھوٹ چھ باغ چند آدمیوں نے سیکھا ہوا تھا اور بک حجیق فاروق رضّہ تم عثمان دن علی رضی اللہ دن امیر معاوی رضل یہ کچھ صاحب اکرام ہے ان کی تعداد ہے کافی بیٹھنا چھپ چھ پاگل لکھنا سیکھا ہوا تھا خیر سارا دن یہی چرچا ہوتا سارا دن پھر پھرا کر اپنے اپنے کاموں پر جاتے ہوئے سارا دن جب صبح گرام کام کرتے تھے کاموں کے ساتھ جو ہے تو آپ کی بجالت کی سنی ہوئی باتوں کو دوڑاتے تھے ان کی دعوت دیتے تھے سمجھاتے تھے لوگوں سے بات کرتے رہتے تھے اور ان سے کہتے رہتے تھے کہ شام کو ہم ارکم بنرکم رضی اللہ عنہ گھارے وہاں جمع ہوا کرتے ہیں رات کو تو وہاں آ جائیں تو پہلا دینی مدرسہ اور خانقاہ تو جاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحیح بنی ہے وہ دار ارکم ہے اب یہ جو سائی کی جگہ ہے صفا مروہ کے درمیان آ ہے اس جگہ پر ارکم درکم لکھا ہوا ہے یہ وہی مکان ہے جو آسمۃ اللہ علیہ کا تھا جس میں کہ جمع ہو کر پھر وہاں آپ کی تعلیم کی مجلس ہوتی تھی آئے جو نادر پڑھ کر سناتے تھے اور ان کی تشریح کرتے تھے تو یہ فضک اور فن ذکر علمین یہ ایک چالو تذکرہ چرچا تھا اس معاشرے کا تو لہٰذا انسان کی اصلاح انسان کا بننا اس تعلق ملا پیدا ہونا اس میں ایک ضروری بات ہے کہ آدمی کا بولنا سننا اور چرچا کرنا یہ دن باتیں ہوا کرے جب دور فاروقی میں یہ بات ناپید ہو گئی پہلے دور کی جو محنت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں کو سننا سیکھنا پھر ہر جگہ جا کر ان کا چرچا کرنا لوگوں کو سمجھانا لوگوں کو سکھانا اور پھر ان کو اپنی مجلس میں کی دعوت دینا یہ بات جب ختم ہو گئی تو فاروق آدم نے پھر اپنے فاروق میں مساجد میں واضح کہنے کا طریقہ شروع کروایا کہ ٹھیک ہے دن کی باتیں تو لکھی ہوئی ہیں قرآن میں اور معلوم ہے لوگوں کو لیکن جب دین کی بات کو واز کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے تو واز کہنے والے کا سننے والے کا عمل کا جذبہ بنتا ہے لہذا امام نظاری رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جمعہ کا دن جو چھٹی ہے وہ صاف ہے دنیا اسلام میں جمعے کے دن چھٹی ہونی چاہیے کہ جمعرات کو تو اپنا خوشبو اپنا اسنان لکھا ہو صابن کو اسنان کے دے سکتے کوئی چیز تھی نہانے کے لیے آج اور ناخن کاٹنا یہ بال کاٹنا باقی جامتا کرنا زیر ناخ بالوں کا مونڈنا یہ کرنے لیں آج انسان کے پیشاب کے آلے کے گرد گرد جو بال ہیں ان کا ہر ہفتے بننا اور بغلوں کو مستحب ہے اور چالیس دن میں ایک بال بونڈنا تو واجب ہے نہیں کرے گا آدمی تو گنگار ہوگا مودمین صاحب آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھنا کہ یہ ان بالوں کا کہاں سے کہاں تک ان کا وہ ہے ایریا ہے کہاں سے کہاں تک ان کو صاف کیا جائے گا تفصیل پوچھے ذرا جو آدمی ان بالوں کی صفائی باقاعدہ کرے تو وہ سے کم آئے سر یہ بات کس طرح سمجھ آ گئی سی ہاں یہ تو جمعرات کو تو نہیں کریں نہ دھونے کا بندوبست ناخن کاٹنا بال اور جامتے ساری ان سے تو جمعرات کو فارغ ہوں اور جمعے کے دن صبح ہاتھ دھو کر سویرے سویرے مسجد کو چلے جائیں اور صبح سے لے کر زور تک کا وقت جو ہے یہ تو نوافل پڑھنے میں استعمال ہو اور زور کی نماز کے بعد کا وقت جو ہے زور سے لے کر اصل تک کا وقت جو ہے یہ تو دین کی بات بیان کرنے اور سننے میں استعمال ہے اور اصر سے مغرب کا وقت جو ہے یہ ذکر اختار میں لگ کر استعمال ہے اور مغرب کی نماز پڑھ کے چھٹی کر کے پھر گھروں کو جائیں آپ بتائیں تو جس وقت آدمی یہ جی ایک فذکر فن ذکر قنف المنی اور جمعہ کے دن زور سے اثر تک جو ہے تو بیان کرنا آواز کرنا اس لیے جمعے سے پہلے تقریر کرنا افضل نہیں جائز ہے اور آج مجبوری کیوں ہو گئے ہیں کہ اور کوئی وقت ہمارے یہاں کا مسلمان ہمارے قابو میں آتا ہے ہمارا وقت تو ڈیڑھ بجے میں کر رہے ہیں نا جمعے کا نہیں کبھی وہ میری تقریر پینتیس منٹ کا ہو جاتی ہے کبھی چھتیس پینتیس منٹ کی طرف ہو جاتی ہے اور وجہ ہوتی ہے کہ مضمون ہوتا ہے ہم لوگ آئے ہوتے ہیں دیر سے ہم کہتے ہیں کہ اب ان کو یہ بات کہاں سے ملے گی بات باتیں سنائے سب سوڑیں تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے لوگ بڑ بڑ نہیں کرتے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پچیس تعداد اس کا خیال کرتے ہیں آدمی یہ کہ جو آدمی روزانہ تھوڑی دیر دن کی بات نہیں سنے گا اور نہیں کہے گا اور ہفتہ وار جم کر کوئی واض بیان نہیں سنے گا اس کا ایمان ترقی نہیں کرے گا اس کا عمل کا جذبہ پڑتا جائے گا لہذا ہر آدمی اپنا بندوبست کرے کہ روزانہ افتوار فضا کے فائن نزدیک راتن فول مومنین میں کیسے عمل کر رہا ہے نصیحت کرو کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دے گی یا کرو یا سنو یا کوئی کرے گا یا کوئی سنیں گے لکھنؤ میں میں نے دیکھا کہ مدرسے میں علاوہ پڑھنے پڑھانے کے وہ تو سبق ہوتے ہیں ایک نماز کے بعد ایک بچہ کھڑے ہو کر مدرسے کا عربی میں فضائل اعمال کی عدیش پڑھتا ہے پھر اردو میں اس کا ترجمہ سناتا ہے اصل کے بات کرتے ہیں وہ اور جنوبی افریقہ کے ذکریہ دار ادارالو میں میں نے دیکھا کہ وہاں عشاء کے بعد ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور عربی میں عدیز پڑھ کے اس کا ترجمہ سناتا ہے کیونکہ سبق کے وقت آدمی یہ ہے تو علم سیکھنے کے جذبے سے لگا ہوا ہوتا ہے سبق کے وقت آدمی علم سیکھنے کے جذبے سے لگا ہوا ہوتا ہے اور واد اور بیان اور تعلیم کا موضوع امل سیکھنے کی بنیاد پر ہوتا ہے اگر صحیح لوگ کر رہے ہوں تو لہٰذا یہ دوسری نیت سے ہو رہا ہوتا ہے ایسے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے حضرت تعلیمی رحمتہ اللہ علیہ کی جو موبائل کی جلدیں ہیں اس میں ایک جلد ہے جو سیر کے بارے میں سر کیا نام ہے ولادت وہ لادت میلاد النبی میلاد النبی اس جلد کا نام ہے دونوں دونوں لکھا ہوا ہے کہ مولوی اضرا جو ہے یہ پتہ ہے کیسے کرتے ہیں کہتے ہیں من تزکا قد حرف تحقیق, پہلے ہی پڑھتے ہیں؟ قد حرف تحقیق من حرف ہے کہ کیا ہے اور پدفلہ من افلا فلا است اور من حرف و فزکا محسوس است پتہ یہ امین صاحب کو یہ پتا گا، تارق صاحب کو پتا تفسیر تفصیل یہی باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں مجھے اتنا یاد رہ گیا ہاں جی یہ تحقیق کے لیے من جو سلا ہے اور تفصیل تفسیر ہو گئی میں آ گیا جی سلا کون سا ہے موصول کون سا ہے ہاں جی آگے تاکیق کون سا ہے سارے گرامر کے قائدے پورے ہو گئے جی کیا ہے ہاں جی کی تصویر کیا ہے ان کی طرف خیال ہی نہیں ہوتا کہ تجکا تو الادا پاپڑ بیلنا ہے جی. یہ تو اجادا پاپڑ بیلنا ہے پاپڑ آپ نے کبھی کھایا ہوگا پتلا سا بنا ہوا ہوتا ہے ہماری جی. طرف صحیح جو سیدھا سیدھا کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا جی. پاپڑ دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا بھائی میں <تار> پوچھا لڑکوں سے کہ ٹائی دیکھی ہے تائی لڑکے نے. آس کیا، کیا تو کہا جی، ہم نے کھائی بھی ہے دیکھی کیا ٹائی کھائی بھی ہمارے جی. گاؤں کا واقعہ ہے کہ کہا ریل گاڑی کسی نے دیکھی ہے تائی کھڑا کہا جی میں نے دیکھیے روانہ جگہ وہ, وہ جو ہے سڑک کوٹنے والا انجن اس کا دیکھا تھا جی دوسرے کہ یہی ریل گاڑی ہے جو ہمیں نکل رہا ہے اس سے اور ریل گاڑی ایسی تو خیر جی پاپڑ بیلنے پڑتے تو وہ پاپڑ کو اتنا گونتے ہیں اتنا وقت محنت کرتے ہیں اور اتنا وقت پھر پتلا کرتے ہیں اس کو بیلتے ہیں بیلنے پر ہاں کرتے کرتے کرتے کرتے ہاں جی مربتوں کی ہوتی ہے اتنی بڑی ہوتی اتنی پتلی ہاں تو توتاب پاپڑ بنتا ہے تب اس کو کھاتے ہوئے اس کا جو ہے خستہ حالت کرسپک جی اس کا مزہ آتا ہے تو تذکا وہ جدا مضمون ہے, ہے. جب مرید شیخ کے پاس آتا ہے کہتے ہیں برفردار ایک سال تو یہاں جوتے سوتے کیا کرو گے اور یہاں جھاڑو دیا کرو گے اور یہاں جو ہے پانی برا کرو گے ہاں جی تو تب تزکا کا پاپڑ بولنا شروع ہوتا ہے پاک ہونا پورا کامیاب ہو جو ہوا پاک پاک کرنا چاہے باطن کو تو باطن کے پاک ہونے پر لگتا ہے وقت نہیں. پہل. پہلا قدم اس کا جو ہے تو فذکر رسین کا ذکر آن فون ہے اور ساتھ اس کے اللہ نے آج کل آسانی فرما دی کہ کتابیں یہ الحقی اللہ کی کتابیں آج میں صحبت کا قائم مقام ہے وہ ہمارے علاقے میں ایک کافیہ کے استاد ہوتے تھے اوپر پہاڑوں کے علاقے میں لینی... لینیا... لینیا کوئی گاؤں تھا تو شرح لکھی ہوئی تھی کافیہ تھی تو لوگ پہلے چل چل کر پہاڑوں پر جاتے تھے اور ان سے کافی ایک بہت مشکل کتاب ہے عربی گرامر کی محوے کی کتاب ہے یہ تو ان سے لوگ ایک استاجی داموں لکھل ہے تو کہہ رہے بچے لکھ لے نظر کو لکھ لو کا کوئی پڑھنا چاہے تو میرے پاس جا کر پڑھے گا میں اس کو لکھاتا نہیں ہوں وہ لکھنے کے حالات ہی نہیں سر کتاب لکھنا مشکل آلاتے انسانوں کی تعداد زیادہ اس چاہیے آبادیاں زیادہ ہونی چاہیے اللہ نے شابہ خانے بنا لیے کتابیں صحبت ہیں ہر کتاب صحبت نہیں ہے زندہ کتاب صحبت ہے وہ آدمی جس کا دل زندہ ہوا جس کے دل میں روشنی اور نور ہے اس کی کتاب صحبت ہے نا جی؟ ورنہ وہ جو ہے تو بنو والوں کی اور لکی والوں کے سبق بکھرے ہے۔ ایک تھا جی کسی افسر کے پاس تو اس کی بیٹی پاس ہو گئی امتحان ہے بڑے نمبر دے سب لوگ اس کو مبارکباد دے رہے تھے تو اس نے مبارک کہا کہ بی بی صاحبہ ہم کو صحبت کرو گی اب جو ہے تو آپ کو جو ہے پاس ہو گئی ہم کو صحبت کرے گی یہاں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے رہے کو پتہ چلا کہ کی زبان دہ صحبت اس کھانے میں کہتے جو پکاتے ہیں وہ گوشت اور اس پہ روٹی توڑ کے ڈالتے ہیں کہ بھگوا کیسا گمرہ ہو گیا کہ شہ سلح جو ہے تو کہہ رہا ہے جی یہ زندہ کلام کی ہے ایسے لوگوں کی کتاب جن کا دل اللہ کے تعلق سے روشن ہوا وہ اگر دنیا کی بات بھی کر رہے ہوں گے تو کل پر انوارات کا اور رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اسے کہتے قاتلین کے پاس اگر بیٹھو گے وہ دنیا کی باتیں کر رہے ہوں تب بھی فہد ہوگا اور ناقصین اور گندوں کے پاس بیٹھو گے وہ قرآن کی آئے پڑھ کر سنا رہے ہوں گے حدیثیں سنا رہے ہوں گے تشریح کر رہے ہوں گے لیکن بادن پر گند گر رہا ہوگا نیت فاسد ہوگی اندر سے. اور فاسد نیت کی وجہ سے اندر سے جو چیز آ کر گرتی ہے وہ گند ہوتا ہے میں کسی جگہ پر گیا وہاں کچھ بہت بڑا مجمت جمع ہوا ہوتا ایک آدمی تقریر کر رہا تھا تھا کسی کلپون وغیرہ کا ڈائریکٹر جنرل تھا دنیا جہاں ٹوٹ پٹانگ مار رہا تھا کیا سی باتیں تھیں کہ دنیا جہاں جھوٹ پٹانگ مار رہا تھا. خیر کوئی ابراک والے آدمی کا تو اس نے کہ غور کریں کہ باتیں ٹوٹ پٹانگ مار رہا ہے اب اس کا مجنے پر اثر کیا آ رہا ہے تو کہتے کہ مجھے مجمے پر ظلمت کا اثر نہیں آ رہا تھا کیونکہ آدمی انپتالا اس کو خلاص تو اس کو یہ بات آتی خلاصی اتنا ہی کر رہا تھا تو خیر بعد میں کہتے ہیں نے کہا کہ ہم نے وہاں پر ان لوگوں کو کہا کہ آپ کا بیان ہوا تھا آدمی بڑی اونٹ پٹاک باتیں مار رہا تھا کہ کل پر اثر تو اس میں غلط نہیں آ رہا تھا لیکن ہمارا جو مضمون بیان وہ بھی درست ہونا چاہیے جی تم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم پر خیال کیا کریں گے کہ ایسے آدمی کو آگے لائیں کہ جو صحیح بات کر رہا ایک دوسری جگہ ہم گئے تو وہاں دو آدمیوں کو بھیجا گیا ہے وہ کہا تھا کتاب پڑھے اور کو کہا گیا تھا بیان کریں. کو کتاب پڑھنے کا گیا تھا وہ چونکہ ہماری طرح آدمی تھا نہیں پڑھنی تھی تو اس نے دھیان کرنا شروع کر دیا میرے ایسے بائنکر بیٹھا ہوا ہے ڈائریکٹ صاحب اس آدمی کی بات ہے تو دل پر بوجھ آ رہا ہے دل پر ظلمت آ رہی ہے اور بوجھ آ رہا خدا اصل میں اس کو کتاب پڑھنے کے لیے مقرر کر دیا تھا اس نے بھیا شروع کر دیا ہے وہ غلطی یہ کر رہا ہے تو اس نے بھی کہا دوسرے آدمی کو بھی اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ ایسے بات ہو رہی ہے خیر اپنے میں اس کی بات جو ختم ہوئی تو پروفیسر خالد صاحب علی گڑھ والے آ گئے ان نے بات کرنا شروع کی جو انہوں نے بات کرنا شروع کی میں نے کہا آپ دیکھیں اس کا کشف کیسے ہے اللہ دل کھل کیا اس آدمی کی بات میں تھا کشش ہے اور ہے بے نسبت کاملین کی بات کتاب پڑھنی ہوتی ایک شیخ حدیث کے ہے عالم ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور علماء کہتے ہیں کہ یہ کتاب بخاری کی ہم پل ہے مجھے کتاب کا یاد نہیں تھا کہ بخاری کی ہم پلہ ہے اپنی صحت کے لحاظ سے لیکن قبول منظور کا چالو نہیں ہو سکی ہے. چالو نہیں ہوئی کیوں کہ اس کے لکھنے والے جو تھے صاحب ان کو خواب آیا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلا رہے ہیں صبح جب اٹھے تو انہوں نے کہہ کر کے دیکھنا چاہا کہ آیا دودھ ہے کہ نہیں ہے تو اتنا جو اعتماد میں کمی کر لی شک کی طرف ان کا ہو گیا اس پر ایسی ناراضگی ہو گئی تو اس مقام سے گر گئے اور کتاب کو قبول عام میں ملا جس جگہ سے میں نے پڑھا یہ کسی کے سامنے بات گئی اس کو بڑا تحقیقی کنفرم ہمیں بھی بتانا ہے اور خود امام بہاری رحمتہ اللہ علیہ جب اس کتاب کو لکھ رہے تھے تو بعد میں ایسے آلات آ گئے کہ اگر کام کریں مزدوری کریں تو یہ کام مکمل نہیں ہو رہا تھا تو کچھ عرصہ گھاس کھا کر گزارا کیا ہے تو تب جا کر کتاب مقبول ہوئی ہے کہلے عزیز جو خیر مقلد ہیں تقلیر کو نہیں مانتے ماموں کو نہیں مانتے اور ان کو بھی عام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھنی پڑتی ہے بھی جو شافی ہے مقلد ہے ہاں ہاں کو ہی پڑھنی پڑتی بات وہ ہوئی فضکر فن ذکرات ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی جہاں پر بھی ہوں یہ پیار محبت سے حکمت بصیرت سے دین کی بات کہتے رہا کریں اپنے اپنے ماحولوں میں پیار محبت سے حکمت سے دین کی بات کہتے رہا کریں دینی امال کے فضائل اور خوبیاں بیان کیا کریں اور خبار اب خراب ابار کی کباہتے بیان کیا کریں آبادی کو جانا پڑتا ہے کسی مجلور میں جائز لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا ریبتی ہے فلانا یہ ہے وہ ہے اب آج بھی کیا کرے یا تو مجھے چھوٹ کر جائے کسی نہ سنو اور بیٹھ کی بات کاٹ کر کہتے یار یہ غیبت ہے ہی بری بلا اس میں یہ کب ہاتھ ہے یہ کب ہے یہ کب ہاتھ ہے یہ ہے تو وہ کہتے فلانا آدمی بڑا غیرت ہے جی ہم بری بلا اس میں یہ کبات ہے یہ نقصان ہے یہ نقصان میں نے پڑھی تھی رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یا آج بھی کروازی کرنے والوں کے ساتھ پہل کو تفریح کی رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز کو باجماعت پڑھو دوسری تفسیر آج بھی کروازی کرنے والوں کے ساتھ یعنی آج سیکھنی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کے کلب میں تبادو ہو اور ہو اور وہ آرزری آپ کو تب آئے گی جب آپ آرزی کرنے والا گروہ جو ہوگا اس کے ساتھ آپ کا اس کے ساتھ آپ کی میت ہوگی بجا خود جماعت کی نماز میں آ کھڑا کڑا یہ ایک آج کا پہل ہے بڑے لوگ جماعت بن جاتے ہمارے بزرگ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک کمرہ بنائیں بڑا خوبصورت سا اچھا ہو فرمش کو مریضوں سے پڑی ہوئی ہوں اور یہ کمانڈر ہوں تمہارے پاس میں نے کہا جی ماف رکھے کور کمانڈر خیرا خیرا متو خیرا جو ہمارے پاس آتا ہے ٹوٹا پھوٹا گیا گزرال دنیا کے خوار اخبار ملام سے یار نا؟ نا؟ نا آمن، آمن لوگوں کے لیے بیٹھے جو آئیں اور اللہ کا نام سیکھیں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہمارے ان ساتھیوں کو اللہ ان جگہوں پر پہنچائے گا جس جگہ پر یہ لوگ بیٹھے گے لیکن وہاں پہنچ کر کے ان کا یہی حال ہوگا سیاسی والا حال ہوگا نہیں ہمارے پاس یا تو مسجد میں آئے ہم تو یہیں بیٹھتے ہیں ملا پن کوئی اختیار کرتا ہے تو آ جائے مصر میں. نہیں اختیار کرتا ہے جی تو ہمارے پاس اچھا بجم ہے جی بات کو سیکھنے والا جگہ ہیں جی جائیں جی, جی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لمحا گئے تو کچھ خوانین بھی گئے ہوئے تھے آپ خوانین ہیں جی پیسوں کا دیا جی ہاں جی اور مختلف قسم کے نے کہہ رہے ہیں جی تو کوئی بوری گندم رکھ رہا ہے جی کوئی سو روپیہ رکھ رہا ہے کوئی کیا رکھ رہا ہے تو علماء اکرام بڑے شرمندہ یار نام کیا ہیں کچھ دیکھ کر ہی نہیں آئے جب وہ خواتین حضرات ہٹ گئے تو حضرت نے فرمایا میں علماء شرما میں تمہارے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں تمہارے لیے ان لوگوں کو پکڑا ہے میری روزی پہنچانے کے لیے ان کو نے پکڑا ہوا ہے یہ میری روزی پہنچانے کے لیے. اور میں تو یہاں تمہارے تمہاری خاطر میں یہاں بیٹھا ہوا گے تم لوگ آؤ سیکھو اللہ کا نام سیکھو دین سیکھو تکوا سیکھو ان چیزوں کو سیکھو اور دماغ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں مار راکین جب آپ اس گو کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو غیر محسوس طریقے سے آپ کے اندر تکوا آئے گا ہر بدن سے ایک لہر اٹھتی ہے اس کے باطن کے حال کی وہ یا ظلمت کی ہوتی ہے یا نور کی ہوتی ہے یہ دوسرے پر جا کر گرتی ہے اور اس کے پیدا کرتی ہے تو لہذا نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے ان کے بھر کو مر راکین پر عمل ہوگا آیو کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو آیو بھی اندر جائے گی تیسری آئے جنہیں پڑی تھی کہ آج وف اللہ, اللہ ایمان والا ڈرو اللہ سے اور اللہ کا ڈر تو بھارت میں سے بد ہوگا وہ قو ماستاد سچوں کے ساتھ رہو اج شیخ الزان نزیر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہاں پر سچوں سے کہ جب ان کی تربیت میں آدمی آ جاتا ہے تو ان کی قوت و ولاد سے ترقی کے بڑے بڑے کا بات طے کر لیتا ہے تو سچوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا جب ہوگا تب تیرے اندر سچ آئے گا توازو والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوگا تب تیرے اندر توازو آئے گی آخری بات کرنے پر جو ازان دیتے ہیں کہ ایک جج فیصلہ کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک آدمی پر کیسے ہے اس نے کسی لڑکی کی بالی کے اس کا کان ہے بالکل یادوں کو کہ یہ تو فلانا آدمی کتنا سونا اس کو ملا تھا اور اس کو دے دیا تھا اس طرح کیس کیسے بنے فائلوں نے دیکھی ساری گوئیاں ٹھیک ہیں بالکل فائل مکمل ہے پیسہ نافذ ہونے کے لیے ٹھیک ہے بلایا کر لندے فلان آج کتنا سونا تمہارے ہاتھ آیا تھا اور تم نے وہ دیا تھا لا کر اور اب ایک وہ اس کے خاطر بالی کی خاطر تو نے کان کاٹ دیا تم نے کہا جی یہ بات ٹھیک ہے میں نے کاٹا ہے لیکن وہ پہلے میں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے مرے ایمان مجھے درجہ بتا مجھے ایسی طلب نہیں تھی بعد میں بیٹھنا اپنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو گیا کہ میرا یہ آلو گیا کہ بالی کے لیے میں نے کان کاٹ تو بنے گا آدمی ماحول اللہ خون صاحدین ور کاچین اور فزکر فلقرہ اللہ کی ازام دے دیں